وشر العمور محدث توحا وک اللہ محدث وکل بداطم وکلار قر اللہ تبارک الی طام الاپکر میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بینو اللہ رب العالمین کے انسان پر بہت سارے احسانات ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتا اور یہ احسانات اور یہ نعمتیں غاہری و باطنی دونوں اعتبار سے ہیں داخلی اور خارجی دونوں اعتبار سے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین جسم دیا اور اس جسم میں روح دی اس کو بہترین بدن دیا اور اسی طرح سے اس کو ایک دل دیا جو سوچے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کے باہر ایسی نعمتیں اور ایسی نشانیاں پیدا کی جو اس کی حاجات کی تکمیل میں اللہ کی طرف سے مددگار ہیں اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے اس کو جوڑنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کی انہی تمام نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے والا بنایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الہل یا طول عامہ البثیر افلا تفکرون اے نبی آپ کہیے کیا نابینا اندھا اور دیکھنے والا بینا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں تو پھر تو غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو ایک انسان دنیا میں آنکھوں کی نعمت پائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت بڑا انعام ہے بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق استعمال کیا جائے آج کی اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں آنکھوں کی کیا اہمیت ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ان کا استعمال کس طرح سے انسان کو کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انسان کے بارے میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون اما واللہ اخرجکم من بطون اما اللہ نے تمہیں باہر نکالا من بطون ام تمہاری ماؤ کے بطن سے بطون سے پیٹ سے رهمن لا تعلمون شيئا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے وجعل لكم السمع والابصار والافكار لعلكم تشكرون اور اس نے تمہارے لیے سننے دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں عطا کیں لعلكم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر کرنے والے بنو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں نمبر ایک اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حال میں پیدا کیا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا لہذا انسان کی پیدائش اس کی ابتدا لا علمی سے ہے کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ علم کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ لا علم پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا و جا سن ہے ولاب اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سننے دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں پیدا کیں تم کو اللہ تعالیٰ نے تین صلاحیتیں دی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت اور اسی طرح سے سوچنے کی صلاحیت کیوں لہ الکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو تو یہ تین صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمتیں ہیں علماء نے کہا کہ یہاں پر ان تین چیزوں کا ذکر کیوں کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ تین نعمتیں علم کے حصول کا ذریعہ ہیں یہ تینوں صلاحیتیں ان کے ذریعے سے آدمی علم میں اس کے اضافہ ہوتا ہے پہلی چیز آپ دیکھیں سمع سننے کی طاقت اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبی اللہ کا کلام علماء دین کے دائ جو بات کرتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ بات آدمی سنتا ہے اور وہ بات اس کے دل میں جاتی ہے دو وال، والابصار دیکھنے کی صلاحیت اس صلاحیت کے ذریعے سے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ایک انسان ان کو دیکھتا ہے اور ان سے عبرت لیتا ہے ان سے سبق لیتا ہے نمبر تین سوچنے کی صلاحیت دل کہ جو کان سے سنا ہے اور جو آنکھوں سے دیکھا ہے ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے آدمی دل میں اس پر غور کرتا ہے اور اللہ نے فرمایا وہ جاقم اول ابسار تشکر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سننے دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت پیدا کی تاکہ تم اللہ کا شکر کرو لاء الکم <تشکرون> تو ساری نعمتوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے والا بنے یعنی کان اور آنکھیں اور دل یہ تینوں نعمتیں ایسی اعلیٰ نعمتیں ہیں کہ ان پر اللہ کا شکر کرنا ضروری ہے تو یہاں پر آپ غور کریں کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے علم کی نفی کی کہا کہ اللہ نے تم کو پیدائشی طور پر علم تو نہیں دیا لیکن یوں ہی دنیا میں نہیں چھوڑا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے سارے انسٹرومنٹس سارے مینس سارے اسباب تم کو دے دیے دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے کان اور سوچنے کے لیے دل تم کو دیا یہ علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے کان سے تم آیات آیات دو طرح کی ہیں ایک آیات وہ ہیں جو آدمی سنتا ہے جیسے یہ آیت ہے ہم سن رہے ہیں اور دوسری آیات نشانیاں وہ ہیں جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں وہ فی البل افلا تم سرون زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور خود تمہاری اپنی ذات میں تمہارے اپنے اندر اپلا تم کیا تم دیکھتے نہیں تو ایک تو نشانیاں وہ ہیں جو سنی جاتی ہیں جو اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں دوسری آیات وہ ہیں جن کو آدمی آسمان و زمین میں دیکھتا ہے آسمان زمین ارات دن او والقمر اللہ کی آیتوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ارات دن سورج چاند سب ہیں تو یہ نشانیاں وہ ہیں جن کو آدمی دیکھتا ہے تو سنی ہوئی آیتیں اور دیکھی ہوئی آئے ان دونوں کے اندر مطابقت کے ذریعے سے آدمی کے دل میں مزید یقین پیدا ہوتا ہے جب آدمی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو کانوں سے سن رہا ہے کہ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ساری کائنات کا نظام بالکل عمدگی کے ساتھ چل رہا ہے ساری کائنات کا نظام بتا رہا ہے اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ کوئی اس کا چلانے والا ہے اور یہ کئی نہیں ہے بلکہ ایک ہے اور پھر وہی بات آدمی کانوں سے سنتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے لوکا لفسدتا اگر آسمان اور, اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو آسمان اور زمین میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے انارکی پیدا ہو جاتی تباہی آ جاتی سلیقے سے بالکل اچھے انداز میں یہ سارا نظام نہیں چل پاتا کیونکہ ایک مالک اپنی چیزوں کو لے لیتا دوسرا اپنی تیسرا اپنی آپس میں لڑتے کہ کون سب سے بڑا اور اس جنگ میں سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے تو ایک ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کسی میں طاقت ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں دوسرا تو کیا کریں گے وہ ایک معبود ہے وہ ایک رب ہے وہی سارے نظام کو چلا رہا ہے اس کے بالمقابل کوئی کھڑے ہونے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے تو کان سے سن رہا ہے یہ بات اور آنکھ سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے پوری کائنات بتاری واقعی جو سنا وہ دکھائی بھی دے رہا ہے تو ان دونوں ذریعوں سے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے افلا تدبر قرآن یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اقفالحا کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی آیات پر آدمی غور کرتا ہے اور اللہ نے فرمایا وہ فل اب بھی آیا زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر کن کے لیے للم یقین کرنے والوں کے لیے اور یقین کی جگہ انسان کا دل ہوتا ہے غور و فکر کی جگہ انسان کا دل ہوتا ہے جب انسان کانوں سے سنی ہوئی اللہ کی باتوں کو سنتا ہے رسول کی باتوں کو سنتا ہے اور ایک انسان جب آنکھوں سے ان آیات کو دیکھتا ہے ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے جب دل میں غور کرتا ہے تو دل میں یقین پیدا ہوتا ہے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے اور یہی حاصل ہے کہ دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ کوئی بنانے والا ہے اور وہ ہمارا رب اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو یہ اللہ تعالی تو بتایا کہ تم کو پیدا کیا اس خیال میں کہ تم کو کچھ معلوم نہیں تھا تمہاری شروعات علم سے نہیں ہے لا علمی سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی طرح سے چھوڑا نہیں بلکہ وہ سارے اسباب تم کو دیے جن کے ذریعے سے تم علم حاصل کرو ڈیٹا کلیکٹ کرو اور اس کو پروسیس کرو یہ دو چیزیں کیا ہیں سننا اور دیکھنا یہ ان پٹ کے ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے آدمی کو ڈیٹا ملتا ہے معلومات ملتی ہے لیکن دل کیا ہے ان سنی ہوئی اور دیکھی ہوئی معلومات میں کیا کرتا ہے غور کرتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو انسان کو علم کے لینے اور اس کے استعمال کر کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے اللہ نے کفایت کے ساتھ کافی درجے میں صلاحیت دے دی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑی صلاحیت ہے اور کہا کیوں دیا اللہ نے لکھن تشکر تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے ہو جاؤ تو ساری چیزوں کا حاصل کیا ہے بندہ اللہ کا شکر گزار بن جائے شکر کرنا کیا ہے اس بات کو مان لے کہ یہ سب اللہ نے دیا ہے شکر کے تین مراتب ہیں اس بات کو مان لے کہ سب اللہ نے دیا ہے میرا اپنا کوئی کمال نہیں دینے والا اللہ ہے دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے آپ کو اس جگہ سے ہٹا دے جو اللہ کے لیے خاص ہے جو مقام اللہ کے لیے خاص ہے میں میرا میں نے اللہ اللہ نے کیا یہ سب اللہ نے دیا ہے یہ ساری نعمتیں اللہ کی دیوی میرا اپنا کوئی کمال اس میں نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے دینے کے باوجود اپنے کمال کو ماننا میری خوبی کی وجہ سے اللہ نے دیا یہ ماننا قارون کا طریقہ ہے قارون کیا کہتا تھا ان نما اوتی تلا علم یہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے یہ میرے نالج کی بیس پر ہے یہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے میرا انٹلیکچوئل ایفرٹ کے ریزلٹ میں مجھ کو ملا ہے میری صلاحیت ہے میری عقل میرا علم ہے تو میرے علم کی بنیاد پر اللہ نے دیا تو اللہ نے دیا لیکن بنیاد کیا ہے میری صلاحیت یہ قارون کا طریقہ ہے مومن کا طریقہ کیا ہے اے اللہ میرا کچھ بھی نہیں تو نے دیا بس میرا کوئی دخل نہیں تیرے دینے سے ملتا ہے میرا کوئی کمال نہیں اس لیے انبیاء کیا کہتے تھے داو دیتے ہو و تَوْفِيقِي إِلَّا اللہ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ میری جو توفیق ہے جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے دینے سے میرا کچھ بھی نہیں اس میں تو یہ فرق ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نمبر ایک کہ ایک انسان اس کو مانے کہ اللہ نے سب کچھ یہ دیا ہے دو اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے رب کا فکبرکبر تقبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے کہ ایک انسان ان نعمتوں کا انتصاب اللہ کی طرف کرے کہ اللہ کے دینے سے ملا ہے میرا کچھ نہیں اللہ کی حمد و صنعت ہے اسی لیے آپ دیکھیں یہ قرآن کریم شروع ہوتا ہے پہلی بات بندے کی طرف سے انٹروڈکٹری ٹاک کیا ہے دعا میں الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخ اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پروردگار رب پالنے والا ہے تو اللہ کی ربوبیت کے استحبار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک بندہ جب اپنے رب کو صحیح معنوں میں پہچانتا ہے تو اس کی زبان سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے میرا کوئی کمال نہیں میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں میں تو بغیر کپڑوں کے بھوکا پیدا ہوا روتا ہوا میرے پاس کیا تھا کوئی چیک لے کے پیدا ہوا نہیں میں تو خالی ہاتھ دنیا میں آیا ہوں یہ سارا سجا کے میرے لیے دستخان نعمتوں کا اللہ نے رکھا ہے تو ساری حمد اللہ کے لیے تعریف تو اللہ کی ہونا چاہیے جس نے سب کچھ میرے لیے ممکن بنایا نعمتیں بھی بنائیں اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے میرے اندر صلاحیتیں بھی دی اللہ نے کھانا بنایا تو کھانے کے لیے زبان اور منہ اور ساری چیزیں دی ساری نعمتیں اللہ نے دی زبان سے اللہ کی تعریف اور نمبر تین ان نعمتوں کے استعمال میں اللہ کی رضا اور اس کی اس کے حکم کو یاد رکھنا ہے اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہ چیز ہے اس کا استعمال اللہ نے دی ہے وہ ایسا کیا جائے جیسے اللہ چاہتا ہے میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی میری پسند ناپسند نہیں اللہ کی پسند ناپسند دیکھنا کہ جیسے اللہ چاہتا ہے اس بدن کو ویسے استعمال کرنا اسی لیے آدمی جب مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے بیماری ہو یا نقصان ہو کیا کہتا ہے ان <لِلَّه> ہم تو اللہ ہی کہ اللہ تعالی قرآن کریم کیا فرماتا ہے ان اللہ مین المک مین اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مانوں کو یہ ماننا یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ اللہ کی دیوی ہیں اللہ کی حمد کرنا اور نمبر تین ان نعمتوں کو اللہ کی ربا کے مطابق استعمال کرنا یہ پورے دین کا خلاصہ ہے اسی لیے ابلیس نے کہا تھا ولا تجیز و اکثر شاکرین اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا یا تو تیرا اعتراف ہی نہیں کریں گے اللہ کا دینا مانیں گے ہی نہیں یا پھر زبان ان کی کسی اور کے گن گائے گی یا پھر یہ کہ وہ اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیں گے کہ وہ ان نعمتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں تیری نہیں تو یا تو نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے وہ اللہ تجید و تو اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے تو اللہ نے یہ سب کیوں دیا سننے دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیتیں جو پرائمری انسان کی انسٹرومنٹس ہیں ذرائع وسائل ہیں مینس ہیں علم کے اور ان کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا دنیا میں کتنا مشکل ہے ایک آدمی اندھا بھی ہو بہرا بھی ہو اور سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھ سکتا اس کی زندگی کیا ہے بتائیے اللہ نے کہا یہ سب تم کو اللہ نے دیا تھا کہ تم ان کا استعمال کر کے دیکھو یہ سب اللہ نے دیا اور پھر اینڈ میں کیا کرو شکر کرنے والے بنا لہم تشکر تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سننے اور دیکھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت ہم کو دی تو ان تین پرائمری سورسز میں سے ایک کیا ہے ولاب دیکھنے کی صلاحیت تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبداللہ عدی کہتے ہیں خف صحدہ اللہ نے تین ہی چیزوں کا ذکر کیوں کیا آرفی ہا و فضلی ہا ولی ہا مست اس لیے اللہ نے کیا کہ ان کا شرق بہت زیادہ ہے اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے دوسری چیزوں کے مقابل اور اس لیے کہ یہ ہر علم کی چابی ہیں تمام علوم آپ دیکھیے ان تین کے محتاج ہیں دل سارے علوم ان تین چیزوں کے محتاج ہے ان کے بغیر علم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے آنکھیں کان اور دل ان کے بغیر علم نالج انڈرسٹینڈنگ انٹلیکٹ کچھ بھی اس کا وزڈم تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے اس کا لہذا یہ تینوں اعضا اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں اس پر شکر اللہ کا ہونا چاہیے نمبر دو یہ نعمتیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ جنت میں اس کی ضرورت ہے ایک آدمی جنت میں اندھا ہو تو کیا فائدہ ہے جنت اتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے کہ جنت کو اللہ نے چھپا کے رکھا اور قیامت کے دن اللہ کے نیک بندوں کو جنت دیکھنا نصیب ہوگی وہاں بڑا مزہ آئے گا جنت کو دیکھ کے تو اگر آنکھیں ہی نہیں ہوتی انسان کے پاس تو جنت کی لذت کیسے ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاسن قرتی جزا امبیما کا نو کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر کے رکھا جزا امبیما کانو یا ملون یہ بدلہ ہے ان کے نیک امال کا جو دنیا میں وہ کرتے تھے اللہ نے یہاں پر کیا کہا کوئی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر کے رکھا ہے جب بہت خوشی انسان کو ہوتی ہے تو آنکھوں سے خوشی سے بھی کیا نکل آتے ہیں آنسو اور اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو اتنا خوش ہو جائے کہ آدمی رو پڑے آپ دیکھیے ایک ماں اپنی جوان بچی کا جب نکاح کرتی ہے اور بڑی مشکلات سے پال پوس کے اس کو بڑا کر کے بدا کرتی ہے تو غم اس کا ہوتا ہے لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا بھی ہے اس کا بھی نکال اس میں بھی روتی اس کو کوئی بدا کرنے والا ہے نہیں اس میں بھی روتی ہے کیوں اس کو پورا یاد آتا میں نے کتنا مجاہدہ کر کے اس کو سنبھالا پالا پوسا پڑھا لکھا کھلایا پلایا کیا کچھ برداشت نہیں کیا اب خوشی کا دن ہے آج خوشی کا دن ہے اس دن آنکھوں خوشی سے بھی انسان رو دیتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ٹھنڈی ہونا علماء نے کہا یہ مطلب اس کا ہے. کہ آنکھوں میں آنکھوں آ جائے تو آدمی خوشی سے رو پڑے اور اس کی آنکھوں میں کیا ہو ٹھنڈک محسوس ہو جب آدمی روتا ہے تو آنکھوں میں کیا ہوتا ہے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو ماں الحمد آئن جزا امبیما کانو یا کہ کوئی نہیں جانتا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان جنت کی نعمتیں دیکھ کے ان کا دل کلیجا ٹھنڈا ہوگا آدمی بولتا ہے کلیجا ٹھنڈا ہو گیا اب کلیجا ٹھنڈا ہوا میرا یعنی خوشی سے ان کی آنکھیں ٹھنڈا ہونا عربی زبان میں اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے دل کے سکون کے لیے کہ دیکھ کے آدمی کو خوشی محسوس ہوگی کیا زبردست جنت ہے آدمی خوش ہو جائے گا وہاں پہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دیکھ کے اس کی تکلیف نہیں ہوگی اس کو بلکہ سکون محسوس ہوگا اور یہ بدلا ہوگا ان کے نیک امال کا جو دنیا میں تھے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے جنت کے بارے میں فرمایا تشتہ جنت میں کیا ہے فِيهَا دون جنت میں وہ سب کچھ ہے جن کی چاہت تمہارے جی میں ہو جنت میں اگر اللہ جنت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا کچھ نہیں بتائیں گے جنت کے بارے میں ایک ہی بات بتائیں گے کیا جو تمہارا جی چاہے سب ہے اور کچھ ضرورت تھی آپ سوچئے کہ ایک بات ہی بس ہو گئی جنت کے بارے میں اس لیے کہ دیکھیے دنیا اور آخرت میں جنت میں فرق کیا ہے یہاں چاہت ہے لیکن نعمت چاہت کے مطابق نہیں ہے چاہت ایسی ہے انسان کی نعمت ایسی ہے کیوں اس لیے کہ نعمت انسان کی چاہت کے مطابق نہیں ہے ضرورت کے مطابق ہے اور انسان کی چاہت کے مطابق کیا ہے جنت جنت اب دونوں اگر چاہت کے مطابق ہوتا تو جنت دنیا کے برابر ہو جاتی غور کریں ذرا اس کو اگر دنیا عین انسان کی چاہت کے مطابق ہوتی تو پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا جو چاہ انسان کو اللہ نے چاہت ایک دم ٹاپ لیول کی دی ہے اسی لیے آدمی دنیا میں کبھی ایسا لگتا نہیں کہ جو چاہیے تھا سب مل گیا سب مل کے بھی کیسے لگتا تھوڑا اور تھوڑا اور اسی لیے حدیث میں کیا ہے کہ اگر دو آدیاں انسان کے لیے سونے کی ہو جائیں بولے تیسری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا دو استعمال میں ایک صرف آدمی کیا کرتا ہے اگر اس کو بیس ہزار اگر ملتے ہیں تو آدمی کیا کرے گا کسی طرح سے اس میں گزارا کرے گا اور بچانے کی کوشش کرے گا پچاس ہو تو بھی سوچے گا اور تھوڑا کچھ ہو میرے پاس جو پچاس ہے ایکسٹرا تو انسان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا ہے اس کی چاہتوں کا کنواں کبھی بھرتا نہیں ہے اس کی چاہتوں کا کنواں کبھی بھرتا نہیں ہے منہ مٹی سے قبر میں بھر جاتا ہے لیکن اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ دنیا انسان کی چاہت کے مطابق نہیں ہے اگر ہوتی تو کوئی آدمی جنت کی چاہت نہیں کرتا دل بھر گیا بس یہاں جو چاہیے تھا مزہ آ رہا ہے اگرم. اندر سے طلب اگر نہیں ہوتی تو آدمی جنت کے لیے کچھ نہیں کرتا جو وائڈ آدمی کے اندر ہوتا ہے جو خلا انسان کے اندر ہوتی ہے جو کمی کا احساس انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ یہاں میری پہنچ اتنی نہیں ہے میری چاہت اس سے اوپر کی وہ کہاں ہیں وہ جنت میں ہے تو جنت میں انسان کی جتنی چاہتے ہیں وہ سب پوری ہوں گی اسی لیے اللہ نے فرمایا فرما تشتہ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو انسان کے جی میں چاہت پیدا جس کی ہو اور تلد ال کی لذت جنت میں ہے وہ ان تم پیہا فالدون اور سنو اور جنت میں تم ہمیشہ رہو گے جنت کا ہرا ہے وہی خوبصورت ہے کھانا پینا ایکسٹرا وہ بونس ایک آدمی جنت میں جائے کیا زبردست لگ رہا نا دیکھنے میں ایک دم اچھا دکھے گا اور کھائے گا پہنے گا سواریاں کرے گا اور استعمال کرے گا اور گھروں میں جائے گا اور وہاں جو بھی ایئر کنڈیشن سسٹم جو بھی ہے وہاں پہ نہ بہت گرمی نہ بہت سردی لا یارفی ہے شمسن ولازم ہری اللہ نے کیا فرمایا نہ اس میں دھوپ ان کو تکلیف ہوگی دھوپ کی تکلیف ہوگی اور نہ ان کو ایک دم ٹھنڈ لگے گی نہ دھوپ کی گرمی نہ ٹھنڈ ایسا دونوں بھی نہیں ایک دم نارمل تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق تو جنت میں ایک دم انسان کو سکون محسوس ہوگا اور دیکھنے میں وہ منظر خوبصورت ہوگا آدمی دیکھیے سفر کر کے جاتا ہے گاڑی لے کے کہاں جا رہے چاچا چا کیوں وہ مہابلشور جا رہے کیا سن سیٹ دیکھنے سن سیٹ دیکھنے کہاں جا رہے وہ پلانا پوائنٹ ہے وہاں پہ جا رہے ہیں ये पहाड़ है वो पहाड़ बोले वहां नेक्स्ट टाइम वहां से भी देखेंगे वहां से बहुत जबरदस्त दिखता है क्या मिलेगा आपको सूरज डूबने में क्या आ रहा क्या आपके क्या डिपोजिट कुछ हो रहा है आपके बैंक में कुछ भी नहीं देखने को बहुत अच्छा लगता है समंदर के किनारे जाके चुप बैठेंगे क्यों पिकनिक बोले देखने बहुत अच्छा लगता है एकदम समंदर एकदम बाघों में जाके बैठेंगे गार्डन में क्यों बहुत अच्छा लगता है परिंदों की आवाज बहुत अच्छी लगती है रिकॉर्डिंग लगाने वो ओरिजिनल अच्छा लगता है انسان صرف کھانا پینا یہ ساری چیزیں نہیں انسان کو, سکون چاہیے انسان کو سکون چاہیے انسان کو سکون چاہیے انسان کو واقعی سکون جنت میں ملے گا دنیا میں واقعی تو نہیں مل سکتا کچھ مل سکتا ہے لیکن واقعی سکون جو ہوگا کے وقت کی اسے کہیں گے لاخونا جو موت کی اللہ ولا تحزنون انسان کو واقعی سکون کب ملتا ہے جب وہ خوف اور غم دونوں سے آزاد ہو جائے دونوں سے محفوظ ہو جائے فیوچر کے خوف سے مستقبل کے ڈر سے اور ماضی کے غم سے جب آدمی آزاد ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے جب اس کو اس سے نجات ملتی ہے تب جا کے اس کو واقعی خوشی محسوس ہوتی ہے ہاپنس جس کو آپ کہتے ہیں خوشی جس کو آپ کہتے ہیں اس کو دو چیزیں اس کی لذت کو مقدر کرتی ہیں خراب کرتی ہیں گدلا کرتی ہیں ایک ماضی کے غم اور دو فیوچر کا ڈر جنت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی کوئی جنت ایسا نہیں کہ میں میرے گھر میں اچھا تیا چپ دے کے میرے کو نہیں نہیں بولے گا ایسا کوئی کیا زبردست جگہ ایک دم میرا گھر ہے نہیں جانا مجھ کو واپس یہ کتنا اچھا ہے فیوچر کا ڈر نہیں ہوگا کیوں اللہ تعالیٰ کہہ دے گا میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا یہاں اگر بہت بڑا عہدہ ملا بہت پیسے ملے آدمی کو ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں یہ چھین نہ جائے مجھ سے چوری نہ ہو جائے عہدہ چھین نہ جائے میرا دنیا میں عزت چلی نہ جائے یہ گھر میرا چھین نہ جائے ایسے حالات نہ آ جائیں کہ مجھ کو چھوڑنا پڑے جنت میں کسی کو یہ نہیں ہوگا خیر تو اللہ نے فرمایا نمبر ایک دل کی تمام چاہتے پوری ایک दो सारा डिस्प्ले एकदम टोटली कैसा तुम्हारे लिए एकदम अट्रैक्टिव कोई मंजर ऐसा नहीं होगा कितना अच्छा गार्डन है और ये क्या है कचरा है नहीं आप देखेंगे बड़े बड़े आप फाइव स्टार होटल कितना जबरदस्त लग रहा है किचन में जाओ फाइव स्टार होटल एकदम टॉप लेवल का होटल है अच्छी बात है जरा किचन शरीफ में भी आइए वहां देखे चूहा کاکروچ یہ کیسا ہے تو بعض اوقات دنیا میں ایک طرف بہت اعلیٰ منظر ہوتا ہے اور اسی کے بالمقابل ایک دم گھٹیا ہوتا ہے اب کسی بھی بڑی سے بڑی عمارت کے پیچھے جا کے دیکھیں آپ کو گندگی دکھائی دیتی ہے جنت ایسا نہیں جنت میں آپ جہاں چاہیں جائیں ایک دم خوبصورت منظر آپ کو دکھائی دے گا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو چاہیں سب ہے ایک دو اور آنکھوں کی لذت ہر چیز دیکھ کے آدمی انجوائے کرے گا اس کا ایکسٹرا انجوائےمنٹ وہ الگ ہے لیکن جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ہوں گی کہ ان کو دیکھ کے ہی آدمی کو لذت محسوس ہوگی آپ دیکھیے افطار کے وقت کیا ہوتا ہے افطار کے وقت ایک آدمی بیٹھا ہے اور دسترخوان سے ساری چیزیں رکھی ہیں تو یہ کیا ہے ویجول ایک آدمی کو دیکھ کے خوشی بچوں کو آپ دیکھیے سارے اگر آپ ان کے سامنے چاکلیٹ اور آئس کریم اور یہ سب سجا کے رکھیں ان کے چہروں کو آپ دیکھیں وہ دیکھ کے اس کو انجوائے کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اس کو بھی دیکھنے دیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھ کے ہی آدمی کے دل میں لذت محسوس ہوتی ہے دوسری لذت اضافی ہے تو اگر آدمی کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی اور اللہ انسان کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں دیتا تو جنت کی لذت آدمی کیسے اٹھاتا ہے جنت کے وہ مناظر جو اللہ رب العالمی نے اس کے لیے اتنی خوبصورت جنت بنا رکھی ہے آدمی کو کیسے میسر ہوتی اگر اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں بھی اور آ کر دے ہاں دنیا میں تو آدمی نابینا ہو سکتا ہے جنت میں کوئی اندھا نہیں ہوگا وہ ان تم فی ہاں اور تیسری چیز یہ کہ تم یہاں ہمیشہ گے تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آدمی کو آخوں کی لذب بھی نصیب ہوگی اللہ تعالی فرماتا ہے ان البرار غروض ان, ان البرار الفی نیم نیک لوگ بر کی جمع ہے ابرار بر کہتے ہیں نیک کو ان العبرارفین عیم نیک لوگ بڑی نعمتوں میں مشغول ہوں گے وہ نعمتوں میں کھوئے ہوئے ہوں گے اندرون اور اپنی مسہریوں پر اپنے تختوں پر اپنے فرونس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے جنت میں کیا کریں گے وہ لوگ تخت پر بیٹھیں گے بس دیکھتے رہیں گے جنت کے مناظر اور اس کا ماحول اور وہ دیکھ کے مزہ آئے گا ان کو تو وہاں کی نعمتوں میں سے لذتوں میں سے ایک لذت یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھنا خود ایک نعمت ہے وہاں پر جنت میں نعمتوں کو دیکھنا خود ایک نعمت ہے ال کی تو یہاں پر اللہ رب العالمی نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کیا ہے اللہ رب العالمین کا دیدار اگر انسان کو دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آدمی اللہ کو کیسے دیکھتا یہ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے سہیب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا دخ الحلت جب جنت والے جنت میں سب کے سب داخل ہو جائیں گے یقول اللہ تبارک اللہ تبارک ان سے کہے گا تریدون کیا کچھ اور ایکسٹرا تم کو چاہیے کیا تمہاری نعمتوں میں میں کچھ اور اضافہ کروں فیقون الم تبیت اجوہنا کہیں گے اے اللہ کیا نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کیا نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں بنا دیا الم تدل الجنت وہ تنت جینا اور اے اللہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ت نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا لیا تو اور کیا چاہیے ہم کو خوبصورت بنا دیا اور ہم کو جنت میں ڈال دیا جہنم سے بچا دیا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے قال کالا فیشاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حجاب ہٹا دیا جائے گا بندوں کے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہے جو حجاب ہے وہ حجاب ہٹا دیا جائے گا پما تو شعیع نور الا ربل اپنے رب اللہ از وجل کی طرف نگاہ کرنے سے بڑھ کر جنت کی کوئی نعمت انہیں نہیں دی گئی ہوگی جنت کی جتنی بھی نعمتیں وہ پائیں گے کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کے دیدار سے بڑھتے ہوں اللہ کا دیدار جنت کی تمام نعمتوں سے اعلی ترین نعمت ہے اور آپ نے فرمایا تم هذه آیا پھر آپ نے آیت پڑی لدین احسن الفسنا و زیادہ بھلائی کرنے والوں کے لیے کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اب بکر صدیق رضی اللہ عن فرماتے ہیں لدین احسن الفسنا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے الفسنا ہے یعنی جنت ہے وہ اور ان کے لیے زیادہ ہے یعنی اللہ کا دیدار ان کے لیے یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے اسی لیے جمعہ کا دن ہر جمعہ کو جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس دن کو ہمارے ہاں یوم المزید کہتے ہیں یہ زیادتی کا دن ہے وہ زیادہ جو اللہ کا دیدار ہے جمعہ کے دن ہر جنتی کو نصیب ہوگا تو اگر انسان کو دیکھنے کی نعمت اللہ نہیں دیتا تو ایک بندہ اللہ کو کبھی دیکھ پاتا نہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آئیے بعض اوقات دنیا میں جو آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں ان کا کیا, کیا یہ اللہ کی سزا ہے بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو نہیں دیا یعنی کچھ تو ان کا گنا ہوگا بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کچھ دینوں میں ہوتا ہے کہ یہ پچھلے جنم کا اس کو پاپ کی وجہ سے اس کو ایسا ہوا ہے اسلام میں یہ عقیدہ نہیں ہے اسلام میں ایک ہی زندگی ہے دنیا کی اور اس کے بعد دوسری زندگی ہے آخرت کی پھر واپس آنا نہیں یہ ایک زندگی ہے جو انسان کو ملی ہے کوشش کرنے کے لیے اس کے بعد بدرے والی زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں دوسری زندگی اور اس کے بعد واپس سے دنیا میں آنا نہیں ہے اور یہ بھی کہنا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں اس کے ماں باپ کے کیا گناہ تھے جو ماں باپ کا کیا اولاد کے سامنے آ رہا ہے بعض اوقات کوئی بچہ ہے نابینا پیدا ہو گیا بعض لوگ سمجھتے ہیں یا کچھ اور اس کو بیماری ہے یا کچھ اور تکلیف اس کو آئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے پاپ کا اس کو گنا یا اس کی سزا اس کو مل رہی ہے اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا تزر و زیرو رخرا گناہوں کا بوجھ ڈھونے والا کسی اور کے گناہ اس پر نہیں ڈالے جائیں گے کسی کے گناہ دوسرے پر نہیں ڈالے جائیں گے اللہ تعالی کسی کے ماں باپ کے گناہ اولاد پر نہیں ڈالتا ہے ان اللہ ذرا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے تو پھر کیوں ایک انسان نابینا پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو کچھ چیزیں کم دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کمی کے بدلے زیادہ دی ہے دنیا میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کم ملتا ہے یہ اس کا امتحان ہوتا ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دوسروں سے زیادہ ملتا ہے یہ اس کا امتحان ہوتا ہے اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے ملنا اور نہ ملنا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے وہ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ قیرنا اللہ فرماتا ہے تم کو ہم خیر اور شر دونوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں دنیا میں خیر ملتی ہے امتحان ہے دنیا میں شر آتا ہے اتحان ہے راحت آتی ہے تکلیف کامیابی ناکامی عزت ذلت دنیا میں بیماری شفا سب امتحان ہے کہ تو تکلیف میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو راحت میں آتا ہے تو شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے دنیا میں دو حالتیں انسان سے اللہ کو مطلوب ہیں تکلیف کے وقت میں صبر اور راحت کے وقت میں شکر ہے ان دونوں حالتوں میں آدمی اللہ تعالی کو جو چاہیے وہ کرے تو کامیاب ہے تو پھر ایک آدمی آنکھوں کا صحیح استعمال کر کے بھی جنت میں جائے گا اور ایک آدمی نابینا ہو کر بھی جنت میں جائے گا جب اس پر صبر کرے گا اس کا اندھا ہونا اس کو جنت سے روک نہیں سکتا ہے بلکہ ایک انسان کا صرف ایک کام آنکھوں کے نہ ہونے پر صبر کرنا یہی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نیکی ہے ایک نیکی اس کو جنت میں لے جا سکتی بتائیے باقی لوگوں کو تو کتنا سر درد ہے ایک آدمی آنکھ والا ہے اس کے پیچھے کتنے بکھیڑے ہیں آنکھوں کا صحیح استعمال کرو قل ایمان والوں سے کہیے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اب یہ نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اس کو لیکن ایک نابینا ہے اس کے لیے فتنا نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے تکلیفیں ہیں جو اس کے لیے تکلیف نہیں ہیں اس کے لیے ہے. لیکن اگر وہ اس پر امتحان اس امتحان میں صبر کر لے اس کے لیے جنت ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے بخاری کی ایک رواج ہے انس میں مالک ربی اللہ تعن کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ان اللہ قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اب تلئی تو ابدی بتئی اوق ہوا جب میں اپنے بندے کو مبتلا کروں اب تلئی تو امتحان کو کہتے ہیں آزمائش کو کہتے ہیں جب میں اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال دوں بھی حبی اس کی دونوں پیاری چیزیں انسان آج آدمی دیکھیے انہیں لوگوں میں ایک مشہور مقولہ بھی ہے اندھا کیا مانگے دو آ ایک آدمی کے لیے آنکھیں بہت بڑی نعمت ہوتی وہ چاہتا ہے کہ اس کو آنکھ کی تو جب میں اپنے بندے کو دو پیاری چیزیں جس کی چاہت اس کے دل میں ہے ان دو چیزوں کے ذریعے سے امتحان میں ڈالتا ہوں وہ ان آ محرومی پر صبر کرتا ہے او وقت ہو من ہو مل جن میرے پاس اس کے لیے بدلے میں جنت کسی اور کچھ نہیں ہے میرے پاس اس کے لیے بدلے میں اگر کچھ ہے تو جنت ہے صاحبی کہتے ہیں یوری دو آئی نہیں ہے یعنی دو پیاری چیزوں سے مراد کیا ہے دونوں آنکھیں ہیں کہ ایک انسانوں ایک انسان اللہ تعالی نابینا پیدا کرے یہ بطور سزا نہیں ہے یہ بطور امتحان ہے یہ بطور لعنت اور اس کی اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی کی علامت نہیں ہے بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ تو اس ایک چیز پر جم جا تو اگر اس ایک امتحان میں کامیاب ہو جائے تیرے لیے جنت ہے تیرے لیے بس اتنا امتحان ہے تیرے لیے ٹیسٹ کیا ہے چھوٹا تو اپنی آنکھوں کے نہ ملنے پر صبر کر لے تیرے لیے جنت ہے اس کو امام الباری نے روایت کیا ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا مانتا ہے یبن آدم اے آدم کے بیٹے اذا اقتو کری جب میں تیری دونوں عزت والی چیزیں دونوں آنکھیں اقت تو تجھ سے چھین لوں کیونکہ دیکھیے نابینا ہونا دونوں اعتبار سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ انسان پیدائشی طور پر نابینا ہو پھر دوسری یہ کہ ایک انسان نہ آنکھوں والا ہو بینا پیدا ہو لیکن کسی حادثے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی آنکھیں چلی جائیں اگر میں ایک بندے سے ادا اخت تو متائک, میں تیری دونوں آخیں تج سے چھین لوں فسبرتا فصبرتا ان دا صدمتی ان اگر اس سدمے پر تو صبر کر دے اگر اس سدمے پر تو اور تو اللہ سے ثواب کی امید رکھے لم ارض میں جنت سے کم تر چیز پر تیرے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گا میرے نزدیک اگر تجھ کو دینے کیلئے کچھ ہے تو میں جنت سے چھوٹی چیز تجھ کو نہیں دوں گا میں جنت تجھ کو دوں گا سب سے بڑی چیز اللہ کے پاس دینے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی جنت ہے اس کو امام احمد اور امام البخاری نے الدب المفرد میں روایت کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو بیچارے جو بھی ہمارے بھائی یا بہنیں جو نابینا پیدا ہوتے ہیں یا دنیا میں کسی حادثے میں ان کی آنکھیں چلی جاتی ہیں وہ سماج میں کم کہیں وہ جنت کے لیے ایلیجبل لوگ ہیں شرط یہ ہے کہ اپنی اس محرومی پر وہ اللہ کی شکایت نہ کریں اللہ تعالیٰ کے اس امتحان پر صبر کریں اس کے اوپر راضی ہو جائیں اس کے فیصلے پر ان کے لیے جنت ہے جنت پانے کا ایک طریقہ ان کے پاس ہے بس صبر کر لیں اللہ یقین ان کو جنت دے گا تو یہ آنکھوں سے محرومی جنت کا سبب ہے بشرتے کہ بندہ صبر کرنے والا ہو اللہ سے راضی ہونے والا ہو آئیے دیکھتے ہیں آنکھوں کے کیا فائدے ہیں نمبر ایک آنکھ یا بینائی انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اس لیے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں یہ تمام مخلوقات انسان کو اللہ سے جوڑتی ہیں جب آدمی ان میں غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ البی یورسل ریاح فتو تیرحابََ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہواؤں کو فتو تیرحابند پتو ر تو وہ کیا کرتی ہیں بادلوں کو لیے جاتی فی پھر اللہ تعالی ان بادلوں کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے بکھیرتا ہے پھیلا دیتا ہے وہ یا پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے پتر الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ اور تو دیکھتا ہے کہ ان بادلوں کے درمیان سے بارش کی بوندیں برس رہی ہیں ان کے درمیان سے بارش برس رہی ہے ف ادا افا و بھی میں شاہ امن عبادی ہی تو جب یہ بارش اللہ کے بندوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں بارش کے برسنے پر آپ دیکھیے چھوٹے سے بڑے بچے خوش ہو جاتے ہیں شور مچاتے ہیں بارش گئی کسان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کی محنت ہوتی ہے اناج اگنے فصل کے اعتبار سے خوش ہو جاتا ہے وہ ان کانو من قبل قبل ہی لمبل سین اور اس سے پہلے بارش کے ہونے سے پہلے تو یہ بالکل نامید اور مایوس ہو چکے تھے فنگل الاآ رحمت اللہ اللہ نے کیا فرمایا فنگر دیکھ فنگر الا رحمت اللہ اللہ کے رحمت کے آثار کی طرف بھی دیکھ کئی فیوحل اب دباڈ موتی کیسے اللہ تعالیٰ زمین کے مرنے کے بعد زمین کی موت کے بعد اس کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے ان ندائلی کا لمح اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان ندالی کا لمح علم یہی اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا دوبارہ اللہ زندہ کرے گا وہ اعلیٰ کل شہین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے آنکھیں ہیں آنکھوں کے ذریعے سے ایک انسان کائنات میں ہونے والے واقعات کو دیکھتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے علم اس کی حکمت اس کی قدرت اس کی رحمت ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی نے پہاڑوں کو کیسے بنا دیا ہے بارش کیسے بسا رہا ہے ہواؤں کو کیسے چلاتا ہے بارش کیسے برتتی ہے دنیا میں کیسے زمین سے اناج اگتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ پورے نظام کو چلاتا ہے آدمی جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں اس سے کچھ بیان نہیں کرتی ہیں بادل کبھی بتاتے نہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے ہوئے کبھی اللہ کا نام لے کر اس کو سمجھاتی نہیں ہے بارش کے قطرے کبھی اللہ کے نام کے ساتھ نہیں برتتے ہیں زمین سے اگنے والا اناج کبھی یہ نہیں بتاتا ہے اس پر پتوں پر اللہ کا نام لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں خاموش زبان میں بندے کو اللہ کی طرف پھیرتی ہیں یہ یہ اللہ نے کیا ہے یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے لیکن یہ کب جب انسان اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرے اور جو دیکھ رہا ہے اس سے عبرت لے دل میں غور کرے کہ یہ کرنے والا کون ہے اپنے آپ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے اپنے آپ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے بارش ہوئی اور زمین سے موبائل نکلے پاگل ہو گیا ہے ایسا ہوتا نہیں کبھی موبائل بنانا پڑتا ہے آپ دیکھیے اللہ رب العالمی بارش برستی ہے اور ایک بیج میں سے پودا نکلتا ہے پودا پیڑ بنتا ہے پیڑ پر پھول لگتے ہیں پھول پھل بنتے ہیں پھل میں سے پھر بیج نکلتے ہیں پھر ان بیجوں کے ذریعے سے دوبارہ پیداوار ہوتی ہے ایسے کیسے ہوتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے کیسے ہوتا ہے کہ وہی بیج جو بویا گیا تھا اسی بیج سے اس بیج کا پھل نکلا اور اس پھل میں پھر سے اس کا نئے سرے سے واپس سے اگانے کے لیے ذریعہ آئے کون بنائے رہی جب آدمی دیکھتا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے ایک انسان سے انسان پیدا ہو رہا ہے ایک جانور سے جانور ایک پرندے سے پرندہ مچھلی سے مچھلی برابر پیدا ہوتا جا رہا ہے لیکن کمپیوٹر سے کمپیوٹر نکلتا ہے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے بھائی زیادہ ترقی یافتہ دور ہے موبائل سے موبائل پیدا ہوتا ہے نہیں کار سے کار پیدا ہو کے نکلتی ہے نہیں لیکن اللہ کتنی قدرت والا ہے کہ ایک مکمل مخلوق سے مکمل مخلوق پیدا کرتا ہے یہ اللہ ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے اللہ اس بارش کے ذریعے سے زمین سے اناج اگاتا ہے لہلاتی فصل اگاتا ہے جبکہ زمین بظاہر مری ہوئی ایک دم دھول اور مٹی والی مردار دکھائی دیتی ہے بنجر دکھائی دیتی ہے جیسی بارش ہوتی ہے اسی مردہ زمین سے اللہ تعالی لہلاتی فصل انسانوں کو دکھاتا ہے جو اللہ اس پر قادر ہے وہ دوبارہ قبر میں پڑے کو واپس زندہ کرے گا جو زمین کے سینے میں مردہ بیج کو دوبارہ زندگی دے کر اس سے فصل نکالتا ہے وہی قبروں میں پڑے ہوئی ہڈیاں ہو چکے ہوئے انسان اور مٹی ہو چکے انسان واپس ان کو زندہ کرے گا آخوں کے ذریعے سے جب آدمی مشاہدہ کرتا ہے تو اور پر غور کرتا ہے غور کرتا ہے تو انسان کو اللہ کے علم اس کی حکمت اس کی قدرت اس کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے آخیں اللہ تک پہنچنے کے لیے سبب اور وسیلہ ہے بشر سے کہ آدمی کے پاس آنکھوں کے ساتھ دل ہو اس کی آنکھیں محض آنکھیں نہ ہوں محض مشاہدہ کرنے والی آنکھیں نہ ہوں بلکہ وہ آنکھیں عبرت والی ہوں وہ عبرت کی نگاہ اس کے پاس ہو اگر عبرت کی نگاہ انسان کے پاس ہو تو معمولی واقعات میں بھی اس کو سبق ملتا ہے اور اگر عبرت کی نگاہ اس کے پاس نہ ہو تو بڑے سے بڑے واقعات میں بھی اس کے لیے سبق کے گزار نہیں ہوتی ہے ابو وہ رضی اللہ کا اپنے گھر کے دروازے پر باہر بیٹھے ہوئے تھے سامنے سے کوئی ٹانگا یا بیل گاڑی یا اس طرح کی کوئی اس کے ان کے سامنے سے گزری اور ایک جانور بیٹھ گیا اور ایک نہیں بیٹھا ایک چل رہا اور ایک بیٹھ گیا اس نے مارا اس کو تو نے کہا اس میں بھی عت عبر اس میں بھی عبرت ہے کیا کہ جو چلتا رہا اس نے مار نہیں کھایا اور جو رک گیا مالک نے اس کو کیا کیا؟ اس کی کی جو آدمی اللہ کی فرما برداری کرے وہ اس کو اللہ کی سزا نہیں آتی ہے جو نافرمانی کرے رک جائے طاعت سے اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ ہے جس انسان کے پاس عبرت کی نگاہ ہو سادہ اور معمولی واقعات بھی اس کے لیے روحانی غذا بن جاتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے زندگی کی جس کے پاس یہ نعمت ہے وہ دنیا کا سب سے کامل ترین انسان ہے اور اس کی زندگی اعلی سطح والی بن جاتی ہے وہ اعلیٰ لیول پر جینے والا ہوتا ہے وہ ایسی جیسے ایک زمین پر چل رہا اور دوسرا ایروپلین ایک دم دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے اس کی رفتار اور اس کی, اس کی بلندی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے آدمی کا فکر اس کا اگر فکر اس کا اعلیٰ ہو اس کی جینے کی سطح اعلیٰ ہو جاتی ہے مال و دولت میں کچھ نہیں ہے زیب و زینت میں کچھ نہیں ہے اصل چیز انسان کو قیمتی جو چیز بناتی ہے وہ اس کی اس کی انٹلیکچل ہائٹ ہے اس کی جینے کی سطح اس کی سوچ کی اونچائی کتنی ہے اس کے فکر کی پرواز کتنی ہے کتنے اعلیٰ سطح کی سوچ اس کے پاس ہے یہ سوچ ہے جو انسان کو اعلیٰ اور گٹیا بناتی ہے لیکن وہ سوچ حاصل کرنے کے لیے نگاہ مشاہدہ بھی ہونا ضروری ہے اس مشاہدے کے ساتھ اس کی سوچ اور زیادہ اعلی ہو جاتی ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے سوریہ رو میں یہ بات کہی ہے اور آگے آئیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یون گرونا ال البل کئی فقول قط کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف الل ابن کئی کیسا عمدہ طور پر ان کو بنایا گیا ہے کس کمال درجے میں ان کی تخلیق ہوئی ہے وہ ال سنا کئی فنوں اور کیا یہ نہیں دیکھتے آسمانوں کو کتنا بہترین طور پر اونچا اٹھایا گیا ہے وہ الل جیبالئی فنوں سے اور کیا پہاڑوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالتے ہیں کہ کتنی پختگی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ زمین میں ان کو پیوست کیا گیا ہے وہ الل ابدی کئی فصوں اور کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا سہولت کے ساتھ ان کو لوگوں کے لیے ہموار کیا گیا ہے زمین کو انسانوں کے لیے رہائش کے قابل بناتے ہوئے اس کو ہموار کیا گیا ہے آپ دیکھیں آسمان پہاڑ اونٹ اور زمین اللہ نے ان سب کو بیان کیا آسمانوں کی بلندی پہاڑوں کا زمین میں پیوست کیا جانا اور اسی طرح سے زمین کا انسان کے لیے رہائش کے لائق ہونا اور اونٹ جو عربوں کے سامنے بہترین سواری تھی اس کو اللہ نے کیسے بنایا کہ اس ماحول میں رہنے لائق وہ اور اونٹ کی اہمیت اور افادیت اس کے بینیفٹ کو سمجھانے کی عربوں کو ضرورت نہیں تھی بس اس کی طرف اشارہ کر دینا کافی تھا اونٹ کو دیکھو اس کی کوہان ہے برابر چربی اس میں سوال کے رکھتا ہے اور پیاس اس کو نہیں لگتی ہے اور جب پانی نہیں ملتا ہے تو اسی کو اپنے لیے غذا بنا کے استعمال کرتا ہے اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے کئی کئی دنوں بغیر کھائے پیو چل سکتا ہے کیوں اس کو بنانے والے نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جب غذا اس کو نہ ملے تو وہ اپنی چربی پگھلا کے اپنی غذا حاصل کر سکتا ہے اس کی اونچائی ایسی ہے کہ اگر دھول چلے اور بالکل ریت میں وہ چلنے والا بنے تو تب بھی اس کو دھسے گا نہیں پاؤں اس کے ایسے گدی دار ہے کہ ریت میں دوڑ بھی سکتا ہے وہ نتنے ایسے ہیں کہ دھول اس کے ناک میں جا کر اس کے لیے موت کا سبب نہیں بن سکتی ہے آنکھیں اس کی ایسی ہیں کہ وہ ایسے وقت میں بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جبکہ آندھی چل رہی ہو آپ دیکھیے اونٹ کیسا ہے کھانے کے لیے اس کا منہ اس کی گردن کی اونچائی اب سارا ڈھانچہ اس کا دیکھو تفصیل دیکھنا ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں انسائکلوپیڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ریگستان کے اعتبار سے کس کو معلوم تھا کہ اونٹ کا ایسا ہونا چاہیے بنانے والے نے اللہ رب العالمین نے ایسا اس کو بنایا ہے تو جب آدمی ان مخلوقات میں غور کرتا ہے اپنے اطراف کی دنیا کو دیکھتا ہے تو یہ مشاہدہ اس کے لیے عبرت یہ مشاہدہ اس کے لیے ایمانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے آنکھیں بہت بڑی نعمت انسان کے لیے ہے کہ انسان کا مشاہدہ اس کے ایمان کی ترقی اور اس کی فکر کی پرواز کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے یہ آنکھ اللہ کی طرف دی بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ فاسقین کا انجام پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تباہ کیا یا ہمارے اپنے دور کے لوگ جو بگاڑ کی زندگی جیے اور ان کا برا انجام جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے اپنی اصلاح کے لیے عبرت کا سامان ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لم يصيروا في الارض کیا یہ زمین میں ابھی چلے پھرے نہیں پیغمبروں کی پکان عاقبت اللذین الذين كانوا من قبلیم. تو یہ دیکھتے کہ کیسے عاقبت کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں كانوا هم اشد منهم قوه او واتارا في الارض یہ ان سے زیادہ قوت والے تھے زمین میں اور ان سے زیادہ ان کے آسا زمین میں بکھرے ہوئے تھے عمارتیں اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں انہوں نے بنائی تھی ان کا کلچر کتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا فاقدن <بِذُنُوبِهِم> تو اللہ تعالیٰ نے یک لخت اک ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی بدولت ان کے گناہوں کے نتیجے میں وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن اللَّهِ <وَاب> اور اللہ کے مقابلے میں ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا دیالی بِأَنَّهُمْ كَانَتْ کام بل بِالْبَيِّنَاتِ فخر یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول آئے نشامیاں لے کر لیکن وہ انکار ہی پر ڈٹے رہے وہ انکار میں پڑے رہے فم اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کا کیا اللہ نے ان کی پکڑ کی انہیں سزا دی اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا قوت والا ہے قوی۔ ہے اور بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے گنا ان کی پکڑ اللہ نے آپ دیکھیے قوموں کو کھنڈر بنا دیا اللہ نے بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کے قلعے کھنڈر آج, آج بنے ہوئے ہیں کبھی وہ رونق پور رونق ہوا کرتے تھے کئی علاقے کے علاقے زمین میں اللہ نے دھسا دیے कی کے, कی شہر کے شہر اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیے کئی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے زلزلوں میں تباہ کر دیا آندھیوں میں ان کو اللہ نے برباد کر دیا ہے آج بھی ان کے علاقے اسی طرح سے ان کے ماضی کو یاد دلاتے ہیں کہ کبھی یہاں بھی بستیاں ہوا کرتی تھی کبھی یہاں بھی رونقیں ہوا کرتی تھی یہاں بھی تجارتیں ہوا کرتی تھی یہاں بھی محل ہوتے تھے یہاں بھی بڑی بڑی عمارتیں ہوتی تھی آج زمین میں اللہ نے ان کو دھسا کے رکھ دیا ہے کون ہی ہے؟ ان کو دیکھ کے آدمی کو عبرت ملتی ہے کہ انسان کے لیے بقا نہیں ہے اس کا آخر فنا ہے آدمی کتنا بھی دنیا کا سامان جمع کر لے اس کی انتہا فنا پر ہے اس کو مرنا ہے اس کو مٹنا ہے اس کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور اللہ کی سزا آ کے رہتی ہے اگر انسان کی زندگی بگاڑ پر قائم ہے تو آنکھوں کے ذریعے سے ایک انسان فاسکین کے انجام سے عبرت لے سکتا ہے آج بھی آپ آدمی شرابی جواری ہوتا ہے اس کی زندگی سامنے ہوتی ہے اور اس کا جو بگاڑ اور اس کا برا انجام ہوتا ہے دوسرے دیکھتے ہیں بہت گڑبڑ کیا برائی والی چیز کی دیکھو کیا انجام ہو گیا اس کا تو یہ آنکھیں ہیں یہ مشاہدہ ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے اطراف سے سبق لیتا ہے برائیوں کے برے انجام کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے اسی طرح سے زمینی چیزیں بہت ساری ہیں مثلاً شرح احکام اس سے بندے ہوئے ہیں آنکھوں سے چاہے سورج کا معاملہ ہو یا چاند کا عقیم صلاح تعلی دلو کی شمس آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے جوڑا ہے سارے احکام کو نماز کے اوقات ہے فجر کا وقت ہے آدمی طلوع شہر دیکھتا ہے آسمان میں تو اس کو سمجھ میں آتا وقت شروع ہوا شہری کا وقت ختم ہو گیا زور کا وقت ہے سورج ڈل گیا آصر کا وقت ہے مغرب کا وقت ہے سورج غروب ہو گیا اور عشاء کا وقت رات ستارے نکل آئے تو ایک انسان کو اپنی عبادات کے لیے آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا ارادا کانا اذا رأل ہلالا قال اللہم اہلیلہ علینا بالیمن والایمان وسلامت والاسلام رب وربك الله اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو آپ کہتے اے اللہ اس فی کو ہمارے لیے برکت والا والا بنا اور برکت ایمان کے ساتھ اس کو ہمارے اوپر نمودار کر اور اس کو ہمارے لیے سلامتی اور اسلام والا بنا اور ربی و ربک اللہ تیرا اور ہم سب کا رب اللہ ہی تو ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے تو ایک انسان آنکھیں اس کے پاس ہے تو یہ عمل وہ کر سکتا ہے اسی طرح سے نگاہوں کی یا آنکھوں کی نعمت انسان کے لیے عام مفید ہوتی جب وہ نکاح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا الق الله في قلب امرئ خطبته امراۃ جب اللہ تعالی کسی انسان کے دل میں کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ڈال دے فلا بأس ان ينظر تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ نکاح سے پہلے اپنی مکتوبه کو دیکھنا جس سے اس کا نکاح ہونے والا ہے یہ سنت ہے مقد ہے اس کے دیکھنے میں حرج نہیں ہاں اگر نکاح کا ارادہ نہیں ہے تو اجنبی عورت کی طرف دیکھنا یہ شرائن جائز نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا یہ احمد اور ابن ماجہ اور حاکم اور بے کی حدیث ہے اور صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے آدمی کے لیے نکاح ایک بہت ہی عمدہ ذریعہ بعض اوقات آدمی ہوتا ہے ماں باپ جو کریں گے کریں گے کوئی بات نہیں میں بعد میں جا کے شادی ہو جاتی ہے اور بولتا ہے میں نے دیکھا نہیں تھا اور دیکھا تو گھبراہٹ ہو رہی ہے اب بیوی دیکھتی ہے جب میں نے نگاہ اٹھائی تو میرا کلیجا ایک دم ہلک کو آ گئی ہے تو بعض اوقات نہ دیکھنے کی وجہ سے نکاح تباہ ہو جاتے ہیں تو نکاح کے صحیح ہونے کے لیے نگاہ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے آدمی دیکھ لے دیکھ لے بعد میں پچھتا سے کیا ہونے والا ہے لڑکی بھی اس کو بعد میں پچھتا سے کیا ہونے والا ہے اس کو چاہیے کہ دیکھ لے اس کو اس کو چاہیے کہ دیکھ لے تو ولی لڑکی کی طرف سے فیصلہ کرتا ہے لیکن دیکھنا یہ, آ... یہ فیصلہ کرنے میں کیا ہوگا مددگار ہوگا نکاح کی غرض سے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ نہیں کیا آدمی کہے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں پورے گاؤں میں دیکھتا پھرے راستے پر یہ نہیں جب واقعی ارادہ فلاں سے نکاح کا ہے تب جا کر اس کو دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ میرے دل میں نکاح کا ارادہ پیدا ہو گیا ہے اب میں پورے راستے سے دیکھتا جاؤں گا کون نکاح کے لائق ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ مصنف احمد وغیرہ کی روایت ہے اسی طرح سے اگر آدمی کے پاس آنکھیں ہوں تو ایک بہت بڑی نیکی اس کو حاصل ہوتی ہے اور یہ کہ وہ قرآن کریم کے مصحف میں دیکھ کر پڑھ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصر رہو ان علما اللہ رسو رہو جس آدمی کو یہ جان کر خوشی ہو کہ واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں جو آدمی یہ جاننا چاہتا ہے فلیق رقل مصحف اس کو چاہیے کہ وہ مصحف میں دیکھ کر پڑھے مصحف میں دیکھ کر پڑھے تو یہ بھی جو ہے نیکی بہت بڑی ہے اسی طرح سے آنکھیں تین قسم کی حدیث میں آئی اور ان سے متعلق آپ احکام دیکھیں آپ نے فرمایا کلا تارا روم القیام ہے تین لوگ ہیں جن کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں پائیں گی ان کی آنکھوں کو جہنم دیکھنا نصیب نہیں ہوگا جہنم سے بچ جائیں گی نمبر ایک من خشت اللہ وہ آنکھ جو اللہ کی خشت اللہ کے ڈر سے روئے وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے وہ آئی نرسلہ وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکی داری پہرے داری کرنے میں جاگے عَنْ اور وہ آنکھ جو اللہ اور کی حرام کی اپنے آپ کو بچا لے وہ آنکھ جو حرام چیزیں نہیں دیکھتی ہیں جوانی کی عمر میں بڑا مشکل ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا کالج میں راستوں پر اور بازاروں میں نگاہوں کی حفاظت بہت مشکل ہوتی ہے اگر آدمی حرام سے اپنی نگاہوں کو بچا لے یہ آنکھ جہنم اس آنکھ کو نہیں چھوئے گی ایسا آدمی جہنم سے محروم رہ, بچے گا محفوظ رہے گا یہ تبرانے کی روایت ہے اور صحیح آم ہے شیخ الباع نے اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے آنکھوں کی حفاظت کرنے کے بارے میں کچھ باتیں ہیں اختصار میں دو باتیں اس میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کی حفاظت کی دعا کی ہے آپ دعا کرتے تھے صحابی ہیں شکل ابن کہتے ہیں ایک دعا سکھلائی کالقل اعوذ کا من شرری شر بوں کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کانوں کے شر سے اور یا سننے کے شر سے اور دیکھنے کے شر سے یعنی آنکھوں کے شر سے اومن شر لسانی اور زبان کے شر سے ومن شر قلبی اور اپنے قلب کے شر سے اومن شرری منی اور شہوت کے شر سے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں تو یہاں پر ابوداود امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے او شرری بصری اے اللہ مجھ کو میرے میری آنکھوں کی شر سے بچا تو ایک آدمی کو چاہیے کہ آنکھوں کو شر میں استعمال نہ کرے اللہ تعالی فرماتا کل المنین ابوسارحم ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں ابن عباس کہتے ہیں یا اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے جھکائیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کا دیکھنا بندے کا پسند نہیں کرتا ہے پرائی عورتوں کو دیکھنا دوسرے کی بہو بیٹیوں پر نگاہ ڈالنا حرام ہے فلمیں اور بے حیائی کی چیزیں انٹرنیٹ پر دیکھنا حرام ہے دوسروں کے گھروں میں جاگ کر ان کی پرائیویٹ باتوں کو چیزوں کو دیکھنا حرام ہے تو ایک انسان کو چاہیے دوسروں کے خطوط اور دوسروں کے موبائل میں اس کی تفتیش حرام ہے آدمی کو چاہیے کہ ایک آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے تو نگاہ کی حفاظت کرے اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا رجول رجول مر عورت عورت کوئی آدمی دوسرے آدمی کے چھپانے کی جگہ کو نہ دیکھے جسم کے وہ حصے نہ دیکھے جس کو چھپانا چاہیے کوئی مرد مرد کے بھی حصوں کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے چھپانے کے چتر کو نہ دیکھے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے آج بدقسمتی سے نے ایک دوسرے کے سمجھتی کہ آپس میں پردہ نہیں مرد جو ہاں, حمام میں ہوتے ہیں جو آ, تیرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپس میں نہ آتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتی نہیں مرد مرد سے اور عورت عورت سیبیت نے بدن کے حصوں کو چھپایا اس کا چھپانا لازمی ہے اور آپ صلی اللہ اور اس نے فرمایا دونوں آن کا جنا دیکھنا ہے یعنی حرام چیزیں اگر یہ دیکھتا ہے بے حیائی کی چیزوں کو اگر یہ دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں سے جنا کا مرتکب ہے یہ زنا کار ہے یہ زنا شمار ہوتا ہے اگر آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے آنکھوں کی حفاظت مابی اعتبار سے بھی ضروری ہے جہاں نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے اخلاقی اعتبار سے وہیں جسمانی اعتبار سے آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الی کنبل اسمد ایندن نو سوتے وقت میں آخوں میں اسمد کا سرما لگایا کرو الی کنبل اسمد ایندن فن نہ ہو یجل بفر ویم بتشا اس لیے کہ اسمت کا سرما نگاہوں کی تیزی کو بڑھاتا ہے نگاہوں کو تیز کرتا ہے جن آدمی کا بڑھاتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے پلکیں اگاتا ہے تو یہ اسمد کا جو سرما ہوتا ہے اس سے آنکھیں نگاہیں تیز ہوتی ہیں اور پلکیں گھنی ہوتی ہیں تو آپ نے کہا کہ اس سے نگاہیں تیز ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ نے فرمایا تم لاری ممبت اس لیے کہ یہ بال یعنی پلکیں اگاتی ہے اسمد کا سرما پلکیں اگاتا ہے مد ہی اور آنکھوں سے کچرا صاف کرتا ہے مسفاط البر اور نگاہوں کو صاف کر دیتا ہے بینائی میں جلا دیتا ہے بینائی کو صاف اور ستھرا نگاہوں کو ویژن کو کلیئر کرتا ہے اس کو امام اتبرانی نے روایت کیا ہے اسی طرح سے کسی ذریعے سے جیسے ٹیلی ویژن سے لوگوں کی آنکھیں خراب ہوتی ہے بچے اتنے نزدیک بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہے ہیں آج کل کہ ان کو چشمے لگ رہے ہیں اور نمبر بڑھ رہے ہیں اور آگے خراب ہو رہی ہے لوگ اتنا موبائل واٹس ایپ پہ اور ہاں آئی پیڈ پر اور ٹیبلٹ پر اور کمپیوٹر پر زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں خراب ہو جا رہی ہیں ان کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑ رہا ہے آنکھوں کو تقلیف سے بچانا واجب ہے آنکھوں کو ضائع ہونے سے بچانا واجب ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں ہر رات جاگوں گا اور ہر دن میں روزہ رکھوں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہا علم اخبر انکا تقوم اللیل و تصوم النہار کیا یہ بات صحیح نہیں کہ جو مشتق پہنچی ہے کہ تم رات بھر تحجد پڑھو گے اور تم دن بھر روزہ رکھتے ہو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے ایسا ہی ہے کہا اندال ہاں اللہ کے رسول میں ایسا کرتا ہوں آپ نے فرمایا کا اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو تمہاری آخیں آنکھوں میں گڑا پڑ جائے گا اور آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور تمہارا بدن کمزور ہو جائے گا تم لاغیر ہو جاؤ گے لینی حق وَلِنَفْسِكَ نفسی وَلِأَهْلِكَ حق ولی وَلِ تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے تم پر اور تمہارے گھر والوں کا یعنی بیوی کا بھی تم پر حق ہے قوم و نم و رات میں تعدد کے لیے قیام کرو تو سو بھی جاؤ اور تم روزہ رکھو تو کبھی بے روزہ بھی رہو نفل اعتبار سے یعنی کہ رمضان کے چھوڑیں یعنی نفل روزے کبھی رکھو اور کبھی مت بھی رکھو ہمیشہ روزے ایسا مت کرو کمزور ہو جاؤ گے ہمیشہ رات میں جاگو مت کرو آنکھوں میں گڑا پڑ جائے گا آنکھیں خراب ہو جائیں گی تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے ذریعے سے بھی اگر آخ خراب ہوتی ہے تو برا ہے اتنی نماز مت پڑو تو ٹی وی سے ٹی وی سے آپ ہو رہی ہے آدمی کا موبائل سے آنکھ خراب ہو رہی رات میں لائٹ بند کر کے تین بجے تک کیا کرتا ہے واٹس ایپ چیک کرتا ہے اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اس لیے کمپنیاں نئے قسم کی سکرین بنا رہے ہیں ایسے سکرین جو اپنے ایمبیئنٹ لائٹ لے کر وہ کیا کرے گا جیسے آئی پیڈ وغیرہ بہت ساری نئی نئی ڈیوائسز آ رہی ہیں کہ ایمبئنٹ لائٹ کے ذریعے سے وہ اس طرح کی تکلیف نہیں دے گا آنکھ کو نائٹ کا اس کے اندر وہ پروویژن رہے گا کمپنیاں اس کی کوشش کر رہی ہیں لیکن لوگ چھوڑ نہیں رہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں اندھے ہو جائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ تو یہ ساری خرافات ہیں استعمال کریں حد میں استعمال کریں آنکھوں کو بچائیں اور دین کے لیے اس کو زیادہ استعمال کریں فضولیات میں آنکھوں کا استعمال کر کے ان کو خراب نہ کریں اپور تفی اللہ لی و